گزشتہ درس میں جس کا عرض کیا تھا کہ سیرت کے اختتام پر اگلا مرحلہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کی اس پر سب کا اتفاق اور اجماع ہے تمام مرقین محدثین مفسرین فقہا کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق کو اپنی خلافت اپنی اپنے مسلح پر امامت کے لیے حیات مبارکہ میں اسرار کے ساتھ نامزد کرنا آپ کا یہ فرمانا کہ مرو ابا بکر و سلب اور اس پر امہات المؤمنین کی طرف سے ایک عذر پیش کرنے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم نہیں فرمایا اور فرمایا کہ مرو ابا بکر فلی و یہ جانشینی کا اعلان تھا اسی طرح آپ کا تمام لوگوں کے مسجد میں دروازے کھڑکیاں بند کروا دینا اللہ خوط ابی بکر صدیق جیسے حدیث کے الفاظ ہیں سوائے و بکر صدیق کی کھڑکی کے یہ بھی جانشینی کا اعلان تھا آپ کا عبدالرحمٰن بن ابی بکر سے کہنا کہ لے آؤ کاغذ قلم تاکہ میں لکھوا دوں ابو بکر کی جانشینی اور وہ جب اٹھنے لگے تو ان سے کہا کہ چلو رہنے دو اللہ بھی نہیں مانے گا اور مسلمان بھی نہیں مانیں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور جانشین کوئی اور میری جگہ پر آئے یہ بھی جانشینی کی طرف اشارہ تھا ایک خاتون کا آپ کی خدمت میں آنا جو حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اس نے کہا کہ کچھ عطا کیجیے آپ نے کہا کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے اس نے کہا کہ بعد میں کبھی آ جانا اس نے کہا کہ دیہاتی عورت تھی سیدھی سادھی اس نے کہا اگر کہ بعد میں میں آؤں اور آپ نہ ہو آپ کی زندگی نہ ہو تو آپ نے کہا کہ اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر سے لے لینا تو یہ بھی اس بات کا اعلان تھا کہ میری جانشینی اور میری خلافت جو ہوگی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوگی پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا یہ سترہ نمازیں بعض حضرات کے نزدیک بیس نمازیں سعیدہ اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی اگلا دن ہے اور شام کا وقت ہے کہ ایک شخص نے آ کر البق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ سقیفہ بلو سعدہ میں جو ایک گھاٹی تھی انصار کے جمع ہونے کی جگہ تھی ان کی چوپال تھی وہاں انصار جمع ہیں اور خلافت کا مشورہ کر رہے ہیں جانشینی کا مشورہ کر رہے ہیں اور انصار کے بعض نوجوانوں کی رائے یہ ہے کہ چونکہ مدینہ انصار کی جگہ تھی سرزمین ان کی تھی کہ چونکہ ہماری زمین ہے تو اب ہماری خلافت ہون... ہماری طرف سے آ... نامزدگی ہونی چاہیے سیدہ بغیر صدیق نے عمر فاروق کو اور ابو عبیدہ ابن جراح کو ساتھ لیا اور کہا کہ وہاں جانا چاہیے وہاں گئے تو ایک صاحب کمبل میں لپٹے ہوئے نظر آئے بیٹھے ہوئے تھے کمبل اوڑا ہوا تھا کمبل میں ہونے کی وجہ سے پہچان نہیں سکے پوچھا کہ کون ہے کہا کہ سعد ابن عبادہ ہے خزرج کے جو سربراہ خزرج اوس اور خزرت میں سے حضرت زیادہ تھے تعداد کے اندر انصار میں سے اسلام آنے سے پہلے دونوں آپس میں بہت سخت لڑائیاں بھی لڑتے تھے اسلام کے بعد باہم شیر و شکر ہو گئے تھے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تنخیاں ہو جایا کرتی تھی آپس میں تو کہا سعد ابن عبادہ ہے کہا ان کو کیا ہوا ہے تو کہا بخار ہے بیمار ہے اس لیے انصار ان کو اٹھا کر لائے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں ان کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو سیدنا نبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہاں پہنچے تو بات کیا تو سعدہ نے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر انصار سے خلیفہ ہونا چاہیے تو اس پر سعید صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ادھر ہی کھڑے ہو آپ نے کہا کہ اللہ جلشانوں نے ہمارے ہم میں ایک رسول بھیجا جو امت کی نگہبانی کرے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس سے پہلے لوگ پتھروں کو اور بتوں کو پوج رہے تھے عرب کے لیے اپنا آبائی دین چھوڑنا بہت گراں تھا بڑا شاق تھا ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے مہاجرین کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی سب سے پہلے آپ کی خدمت کی آپ کے غم گسار بنے اور قوم کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی گئیں اس پر انہوں نے صبر کیا حالانکہ سب لوگ اس وقت مخالف تھے اور یہ لوگ تعداد میں بہت کم تھے مگر وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی دشمنی سے گھبرائے نہیں اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور پس مہاجرین اولین شروع میں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمام لوگوں میں سے اول ہیں قرآن نے بھی کہا ہے سابقون الاولون من المہاجرین ولا انصار تو کہا کہ جنہوں نے روئے زمین پر اللہ کی عبادت کی جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور یہی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی ہے اور آپ کے اولیاء بھی ہیں آپ کے ولی بھی ہیں اور یہی لوگ خلافت کے حقدار بھی ہیں اور ان سے سوائے ظالم کے کوئی اور نہیں جھگڑ سکتا اس معاملے میں اور کہا کہ اے انصار تمہاری فضیلت اور دین اسلام میں تمہاری سبقت کا کسی کو انکار نہیں اللہ پاک نے تمہیں پسند کیا تمہیں منتخب کیا اپنے رسول کا ساتھ دینے کے لیے اور اپنے دین کا انصار یعنی مددگار بنایا اور اپنے رسول کو تمہاری طرف ہجرت کرائی تمہارے پاس لے کر آیا اللہ پاک بس مہاجرین اولین کے بعد ہمارے نزدیک تمہارا ہی مرتبہ ہے کسی اور شخص کا نہیں ہے اس لیے امیر مہاجرین میں سے ہوگا اور وزیر انصار ہوں گے انصاروں اور تمام امور مشورے کے ساتھ انجام دیے جائیں گے تو جب یہ کہا تو پھر آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی آپ نے کہا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ العیم متمن القریش امامت قریش میں سے ہوگی یعنی خلافت قریش میں ہوگی اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ پوری دنیا کے جو اچھے ہیں ساری قوموں کے جو اچھے ہیں وہ قریش کے اچھوں کے تابے ہیں اور جو سارے برے ہیں وہ قریش کے بروں کے تابے ہیں یعنی اس میں وجہ یہ بیان فرمائی کو قریش کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ اچھے بھی ان کو مانتے ہیں ان کے اچھوں کو مانتے ہیں اور برے جو لوگ ہیں جو نسبتاً کم کمزور لوگ ہیں دی دینی اعتبار سے وہ بھی قریش کے لوگوں کو مانتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ حکومت کرنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ مانا جائے اس کو تسلیم کیا جائے تو یہ بات ہوئی تو اس کے بعد کسی نے انصار میں سے کہہ دیا کہ دو خلیفہ کر لیتے ہیں ایک انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے تو یہ اپنے موبائل سائلنٹ کر دیں کس کا موبائل ہے جب ابھی تک بار بار بج رہا ہے اس کو سائلنٹنگ کر تو انہوں نے کہا کہ دو دو ہوں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے صاحب بصیرت انسان جن کو ان کو پتہ تھا کہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے تو انہوں نے بہت سختی کے ساتھ کہا کہ کیا کہ ایک عورت کے دو شوہر ہو سکتے ہیں اور کیا ایک سلطنت کے اندر کبھی دو حکمراں ہو سکتے اس بات کو انہوں نے بالکل مسترد فرما دیا تو اس کے بعد سیدنا نہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو حضور طے فرما گئے تھے کہ کہ اگلی خلافت قریش میں سے ہوگی تو یہ قریش کے دو بہترین لوگ میرے ساتھ ایک عمر ابن خطاب اور دوسرے ابو عبیدہ ابن جرا ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ پر تم لوگ چاہو بیعت کر لو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام پہلے لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی ایسے مجمعے کو بیعت کروں جس میں ابو بکر صدیق جیسا بندہ موجود ہو کہ وہ بکر جیسے بندے کے ہوتے ہوئے میں بیعت لوں لوگوں کی میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں اس کے بعد جب یہ ہوا تو آپ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو حضرت سعد ابن عبادہ کو جو جو انصار نے جن کو نامزد کیا تھا کہ ان سے کہا کہ سعد میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم بھی موجود نہیں تھے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ امامت قریش کے اندر ہوگی تو تمہارے سامنے نہیں کہا تھا رسول اللہ نے تو سعد نے کہا کہ ہاں صدق آپ نے بالکل درست کہا ان کو یاد آ گیا کہا کہ صدق تھا درست کہا آپ نے اور اعتراف کیا انہوں نے بعض اوقات انسان کو بات بھول جاتی ہے کسی کے یاد کرانے سے یاد آ جاتی ہے تو شاید ابر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد کرانے سے ان کو یاد آ گئی تو جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عمر فاروق نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ دو امیر ہو جائے تو عمر فاروق کھڑے ہو اس کا انکار کیا اور فرمایا کہ تین خصوصیتیں ابو بکر کو ایسی حاصل ہیں کم سے کم ورنہ اور بھی اکٹھی کی جا سکتی ہیں قرآن سنت سے لیکن اس وقت عمر فاروق نے تین کا ذکر کیا کہا کہ تین خصوصیتیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں تمہارے پاس اے انصار تمہارے پاس ابو بکر کی ٹکر کا بندہ ہو ابو بکر کے جوڑ کا بندہ ہو تو سامنے کرو پہلی بات کہا کہ قرآن انہوں نے قرآن کے میں موجود چیزوں کو کہا ورنہ حادیث تو بہت ساری بے شمار موجود تھی انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ فین فان یَ نئی نی ابو بکر کو اللہ نے نبی کا بتایا ہے نبی کا دوسرا بتایا ہے کیا انصار میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کو اللہ نے نبی کا ثانی کہا تو اس کے بعد کہا کہ پھر اللہ پاک نے عد یقور ہی اللہ پاک نے ابو بکر کو نبی کا صاحب کہا ہے صاحب کہتے ہیں جو ساتھ رہتا ہے رفیق ہوتا ہے تو کہا کہ کیا کوئی ایسا ہے جس کو اور بھی کوئی ہے جس کو اللہ پاک نے نبی کا صاحب کہا اور کہا کہ تیسرا اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ اس وہ ہوا اد اس میں یہ ارشاد فرمایا اور تیسرا ہے کہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معیت خاصہ خاص قسم کی معیت اس کا ذکر کیا کہ اللہ میرے اور ابو بکر کے ساتھ ہے ان اللہ معنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی ایک معیت ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جہاں پر بھی تم لوگ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ معیت عامہ ہے وہ عام معیت ہے جو کہ ہر مسلمان مومن کے ساتھ اللہ پاک ہوتا ہے اور ایک معیت خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی جس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا عبو حضرت عبو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پریشانی ہوئی کہ وہ لوگ آگئے ہیں سامنے غار میں اوپر سے نظر آ رہے تھے ان کے پاؤں تو انہوں نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنی آپ فکر نہ کریں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے تو کہا یہ وہ معیت خاصہ ہے جو ابوبکر حضور کے حضور نے اپنا اور ابو بکر کا ذکر کیا تو کیا انصار میں سے کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ جس کو اس فضیلت میں جو ابو بکر کا شریک ہو یا ابو بکر جیسی فضیلت رکھتا ہو علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تین پر اتفاق فرمایا ورنہ اگر قرآن ہی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اکٹھے کیے جائے جس میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے تو وہ بہت سارے بن جاتے اسی اسی آیت کے اندر دیکھیں اللہ فقط نثر اللہ اخراجہ الدین قفر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم لوگ نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کرے گا یہاں پر اللہ پاک ساری انسانیت کو کہہ رہے ہیں جو اس وقت نبی کے ساتھ نہیں ہے ہجرت کے موقع پر اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر نبی کے ساتھ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اللّہ کے اس خطاب سے صرف ابو بکر کا استثناء ہے ان کے علاوہ اللہ باقی ساری انسانیت تو کہہ رہے ہیں فن ضل اللہ سکینت علیہ اسی اسی آیت میں یعنی اسی جگہ پر قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس پر سکینت نازل کی تھے تو دو غار کے اندر حضور بھی تھے وہ بکر بھی تھے سکینت ایک پر نازل ہوئی ہے <تصفح> کیونکہ سکینت ہو کے بعد آیا کہ علیہ ہی علیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک پر اگر دو پر ہوتی تو علیہ ہی لفظ یہاں پر علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ علیہ ہی سے جس ایک پر سکینت مراد ہے وہ ابو بکر صدیق مراد ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو پھر پوری تسلی میں تھا ابو بکر کا دل بے چین تھا حضور کی وجہ سے کہ یہ لوگ آ گئے ہیں کہیں ہی پکڑ نہ لیں تو سکینت کی ضرورت ابو بکر کے دل کو تھی اس لیے کہ ان کے دل میں بے چینی اور اضطراب تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ حضور کو پا لیں اور پکڑ نہ لیں تو کہا کہ یہ سکینت کا نزول حضور کی موجودگی میں خاص قلب صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن کے اوپر ہوا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ لا تحزن حزن نہ کر غم نہ کر اس کا مطلب ہے کہ حضور نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ابو بکر ان کے غم میں مبتلا تھے یعنی حضور کے غم گسار تھے غم و ابو بکر وہ کیا تھا حضور کا ہی غم تھا نا یہی تو کہہ رہے تھے حضور سے کہا رسول اللہ یہ لوگوں نے دیکھ لیا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے تو وہ لوگ تھے ہی نہیں اگر آ بھی جاتے اور غار کے اندر دیکھ بھی لیتے پکڑ بھی لیتے تو اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعرض نہ کرتے وہ تو حضور کے پیچھے آئے تھے بولو تو لیکن تو حضور کا غم تھا جو ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا ہوا تھا خیر بہت ساری اس میں بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں قرآن شریف کی طرف اگر آپ چلے جائیں اللہ پاک نے ابکر ار الفضل کہا ہے ولا یہ تلی ارالف لِ یہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علہ پر تہمت لگی تھی تو حضرت بکر کی خالہ ذات بہن بھائی تھے یا خالہ ذات بہن کے بیٹے تھے مستح نام تھا ان کا تو رشتے میں خالہ ذات بھائی تھے وہ بھی ان باتوں میں آ گئے تھے اور کسی سے انہوں نے بھی تسرہ کیا تھا کہ لوگ یہ کہتے پھر رہے انہوں نے اس بات کو آگے بڑھانے میں کوئی کردار ادا کیا تھا تو جب آسمانوں سے اب عائشہ کی برات نازل ہوئی تو حضرت بکر صدیق کو مستح سے بہت شدید آ... ناراضگی دل کے اندر آئی اور اس بات پر بھی آئی کہ ان کی کفالت بھی اب صدیق کر رہے تھے سال ہر سال سے سال ہر سال سے ان کے گھر کا راشن اور ان کا خرچہ ابو صدیق دے رہے تھے اور جب یہ آزمائش کا وقت آیا تو انہوں نے اس میں حصہ لیا تو اب صدیق نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں مستح کے ساتھ مدد نہیں کروں گا اس پر اللہ پاک نے آیت آسمان سے نازل کی کہ ان الفضل فضیلت والے کیا یہ نہیں چاہتے کہ وہ معاف کر دیں لوگوں کو اگر ان سے غلطی ہوئی ہے جس کے عوض میں اللہ ان کو معاف کر دے تو بکر صدیق نے کہا اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تھے جبر لے کر آئے تو بکر رو پڑے اور کہا کہ اللہ میں کیوں نہیں چاہتا کہ اگر میں اس مستاح کو معاف کر کے اللہ کا یعنی آیتوں کا مراد یہ تھا کہ جو آپ دے رہے ہیں اس کو چلاتے رہے اس کے ساتھ باوجود ان کی اتنی بڑی غلطی کی اس میں اس چیز میں حصہ لینے کے اوپر بعض مسلمانوں کے اوپر حد بھی جاری ہوئی تھی صحابہ کے اوپر جنہوں نے بغیر تحقیق کیے اس بات کو کسی اور سے ذکر کیا تھا جو منافقین کی طرف سے پھیرائی ہوئی بات تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عہاں کے بارے میں تو ار الفضل قرآن نے کہا ہے فما منآ قرآن شریف کے اندر جہاں پر العطقا آیا ہے وہ سید اطقا اس عطق اس میں تفضیل ہے یہ متقی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے متقی سے جو سب سے اوپر جو اس کی سپر ڈگری ہے وہ عطقہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ وسیع جنب و میں عطقہ سے مراد البکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ پاک نے ان کو تقوے کے اعلیٰ ترین مدارج کے اوپر بیان فرمایا اس کے اندر ایک عجیب بات ہے یوتی ماں لہو یا وما لأحد عنده من اور ان قریب اللہ پاک اس کو اس عطقہ کو جس کی کچھ صفات بیان کی وہ سی جنب الحلع الدی یوتی وہ شخص جو اپنا مال دیتا ہے اب صدیق کا مال کو پتہ ہے پہلے دن سے رسول اللہ کے اوپر نچھاور تھا ہجرت کی رات بیس ہزار درہم جو گھر میں پڑے تھے اٹھا کر ساتھ لیے جو جمع کر کے رکھے تھے کہ ہجرت میں کام آئیں گے ہجرت کا اشارہ ان کو مل گیا تھا بس اس بات کی ان کو فکر تھی کہ حضور کے ساتھ ہجرت کی اجازت کس کو ملے گی اتنے بڑے صحابہ کے مجمع میں سے یہ تو بغر کو پتہ تھا کہ حضور کے ساتھ اللہ کسی کو کرے گا لیکن کس کو کرے گا یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ حضور کے ساتھ کون جائے گا تو جب حضور تشریف لائے تھے دوپہر کو حضر و بکر کے گھر جو معائشہ کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلی بار چھوٹی سی معائشہ کیا عمر ہوگی اس کے بعد کہیں جا کر دو تین سال کے بعد دو سال کے بعد ان کا نکاح ہوا نو سال کی عمر میں تو اس وقت ان کی عمر چھ سات سال ہوگی تو فرماتی ہے کہ میں نے تو دروازے پر دوپہر کا وقت تھا جو آرام کا وقت ہوتا ہے کہ کسی گھر آتا جاتا نہیں ہے اس وقت میں تو دروازے پر کھٹکا ہوا تو حضور تو میرے والد بیٹھے تھے ہم گھر میں سارے لوگ بیٹھے تھے تو میرے والد کھٹکے کی آواز سے چونکے اور کہا کہ حضور معلوم ہوتے تو کہا باہر گئے تو حضور تھے کپڑا چہرے پر ڈالا ہوا تھا ایسے طریقے سے کوئی پہچان نہ سکے چہرے پر رومال ڈالا ہوا تھا کپڑا ڈالا ہوا اور کہتے ہیں کہ اندر آ اور پوچھا کون لوگ یہ بیٹھے بندہ باہر دھوپ سے اندر آتا ہے تو بعض اوقات کمرے میں سارے لوگ صحیح نظر نہیں آ رہے ہو تو کہا میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں کون کون ہے کمرے مطلب سب کے سامنے نہیں کیا جا سک کی جا سکتی تو میں عائشہ کہتی میں بکر نے کہا رسول اللہ گھر کے لوگ ہیں عائشہ ہے اسما ہوں گی بی اہلیہ ہوں گی تو حضور نے کہا کہ اب بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہجرت کا کہہ دیا گیا ہے مجھے پہلا سوال جو بکر نے کیا کہا رہا وہ آنا یار رسول اللہ میرے بارے میں کیا ہو رسول اللہ کہا کہ تجھے میرے ساتھ ہجرت کا کہا گیا تو اس فضیلت میں تو عائشہ کہتی ہیں کہ میرے یہ سنتے ہی میرے والد پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے خوشی کے بارے کہتی کہ میں بچی تھی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ دیکھا کہ خوشی کی وجہ سے بھی رویا جاتا ہے ورنہ میں آج تک یہ سمجھتی تھی کہ غم کی وجہ سے رویا جاتا ہے اس دن میں نے اپنے والد کو خوشی کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا تو اس موقع پر اللہ جل شاہ نے سیدنا و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ مال خرچ کیا بیس ہزار درہم گھر میں رکھے تھے وہ اٹھا لیے اس رات ساتھ کے حضور کے رستے میں کام آئیں گے عصمہ کہتی ہیں دوسری بیٹی جو بڑی تھی عائشہ سے کہتی میرے میرے دادا ابو کو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو فکر ہوئی اندھے ہو گئے تھے نابینا سے تھے تو کہتی میرے گھر میں آئے تو کہنے لگے سنا ہے کہ ابو بکر چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتی ہم نے کہا ہاں چلے گئے کہنے لگے وہ جو مال گھر میں رکھا تھا کچھ دراہیم تھے گھر کے اندر اس میں سے کچھ چھوڑ کر گیا یا سارے ساتھ لے گیا تو اماں کہنے تو حضرت عصما بن دیوی بکر کہتی ہیں کہ مجھے تو پتا تھا کہ والی صاحب سارے ساتھ لے گئے تو میں نے کیا کیا کہ پتھر لیے اور ان کو ایک گھر کے اس میں رکھ دیا جہاں پر درہم رکھے جاتے تھے اور ان کے اوپر ایک موٹا کپڑا ڈال دیا اور اپنے اندھے دادا کا ہاتھ لا کر اس کے اوپر لگا کر کہا نہیں کافی سارے گھر میں چھوڑ گئے تو کیا کہتے ان کہا, کہا کہ چلو اچھا کچھ چھوڑ گیا میں نے کہا سارے نہ لے گیا اس ساتھ کے لیکن اگر بغیر کیا سارے ساتھ لے گئے تھے حضور کی رفاقت کے لیے یہ وہی مال تھا جو پوری ہجرت کے اندر کام آیا اونٹیاں بھی ابکر صدیق کی تیار کرتا تھی اور یہی وہ مال تھا جس, جس سے مدینہ منورہ میں جا کر مسجد نبوی کا کی ابتدائی زمین جسے جس خریدی گئی تھی یہ وہ جگہ وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس درجے کے اندر اس کے بعد جو ایکسٹنشن ہوئی تھی ساتھ ہجری میں یکم ہجری کو مسجد نبوی کا ابتدائی پلاٹ جو تھا پہلی زمین جو تھی وہ یکم ہجری کو لی گئی تھی سہل اور سہیل نامی دو یتیم بچوں سے تو اس یہ پیسے ابکر صدیق نے دیے تھے ساتھ ہجری کو جب ساتھ والی زمین خریدنے کا وقت آیا تھا اس وقت حضور نے کہا تھا کہ جو اس زمین کو خرید کر دے گا بس نبوی میں شامل کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں جنت کے اندر اس کو اس کا عوض دلواؤں گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خرید کر شامل کیا تھا حضور کے زمانے کی مصنوعی ان دو لوگوں کے مال سے بنی ہے ایک ابوبکر بکر کے مال سے اور ایک عثمان غنی کے مال سے تو اللہ پاک نے ان کو کہا الطقا قرآن شریف کے اندر ان کا ذکر آیا سب سے بڑی چیز شاید اس سے بڑی فضیلت ابکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے فضائل قرآن کے فضائل کے بعد احادیث میں جو فضائل آئے وہ روایت ہے جو جب آپ تشریف لائے اور مرض الوفات میں میں نے کل یہ گزشتہ ہے اس سے پیچھے جمعہ بیان کی تھی آئے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کی حالت کو دیکھ کر روئے اب بکر صدیق حضور کے مرض کو دیکھ کر بیٹی کے گھر میں تھے عائشہ صدیقہ گھر میں آخری ہفتہ اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر میری اس پوری زندگی میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی چگا نہ دیا ہو اللہ ابا بکر سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت میں چگائے گا قیامت میں اللہ پاک ادا کرے نہیں ابو بکر کے احسانات رہ گئے میرے اوپر وہ قیامت میں اللہ پاک ادھر جو مان و تزت کا بغر کی صفات ہے کہ لوگوں پر ایسے طریقے کے ساتھ احسان کیا کرتے تھے عرایت کے مفہوم کہ اس بندے پر ایسے طریقے سے مہربانی کرتے تھے کہ اس کو وہ یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ میرے ساتھ وہ بھلائی کی گئی ہے جس کا مجھے بدلہ دیا جانا چاہیے یعنی بدلے کا جس میں کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا اس طریقے کے ساتھ لوگوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے تو اللہ پاک آخر میں کہا ہے کہ ولا سعف یردا اللہ تعالیٰ اس بندے کو یعنی اتقا کو ابو بکر صدیق کو اللہ پاک راضی کرے گا اللہ پاک راضی کرے گا یعنی اتنا دے گا قیامت کے اندر اور ایسا اجر جزیل عطا فرمائے گا اور یہی کا یہی الفاظ اگلی صورت کے اندر صورت الدح کے اندر آگے حضور کے بارے میں آئے کیا الفاظ ہے بول صوفی کا رب کا اور اللہ پاک آپ کو یہ حبیب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے قیامت کے اندر علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ حضور راضی اللہ حضور کو راضی کرے گا قیامت میں تو حضور تو راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا حضور کیسے راضی ہو سکتے ہیں کہ ان کا امتی جہنم میں ہو اور حضور راضی ہو جائیں گے اسی پر بات ختم ہو جائے بشرط کہ انسان امتی ہو اتنا ضرور حضور کے ساتھ انسان کا تعلق ہو کہ وہ امتی کہلائے جانے کا مستحق ہو ایسا نہ ہو کہ ہم حضور کے ساتھ ایسی شدید بے وفائی کے مرتکب ہو جائیں دنیا میں کہ امتی ہونے کا یہ عنوان ہی ہمارے لیے نہ رہے باقی گنجائش ہی نہ رہے باقی کیونکہ یہ صرف زبانی دعویٰ تو نہیں ہے کہ زبان سے کہنے سے بندہ امتی ہو جاتا ہے ایک اپنے آپ کو امتی کہہ رہا ہے تو یہ امتی بھی ہے یہ تو قیامت کے اندر پتہ چلے گا کہ واقعی امتی کون تھا اور کون ہے جس کی جس کے جہنم میں رہنے پر نبی یا جس کے گناہوں کی وجہ سے ایک انسان نیک لوگوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں کون گناہوں سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ و صلاحت وسلم کی تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کریں گے جن کی سفارش کریں گے یا جن کے جہنم میں رہنے پر راضی نہیں ہوں گے جن اللہ پاک ان کو جہنم سے نکال کے حضور کو راضی کریں گے وہ لوگ یقیناً ان میں کم سے کم ایک وصف ضرور ہوگا اور وہ یہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں گے وہ حضور کے وفادار ہوں گے حضور صلی محبت آج صبح ہم یہ اپنی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد حدیث پڑھتے ہیں ایک مختصر سی دو تین منٹ کے اندر تو آج ہی ہم نے جس حدیث شریف کی کا کو پڑھا تو حضرت عبداللہ ہمیں عمر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کبھی بھی جب بھی رات کرے جب بھی تجھے رات ہو یا جب بھی تجھے صبح یعنی تیری ہر رات اور ہر صبح تیرے دل کا کہ دل تیرے دل کی یہ حالت ہو کہ وہ کسی مسلمان سے ناراض نہ ہو تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو کینہا نہ ہو غصہ نہ ہو اور پھر کہ ہادی ہی من سنتی اور یہ میری سنت میں سے یعنی میرا دل بھی ایسا ہی ہے میں ہر صبح و شام اپنے دل کو پاک کرتا ہوں لوگوں سے تم بھی صبح و شام اپنے دلوں کو لوگوں سے پاک کرو اور کہا کہ یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو ادھر آپ نے اپنی محبت کو واضح الفاظ کے اندر جوڑا ہے اپنی سنت کے ساتھ تو حضور کی سنتوں کے ساتھ تو ہمیں تعلق نہ ہو سنتیں تو ہوں یہود و نصارہ کی یہ داڑھی موڑنا کس کی سنت ہے داڑھی صاف کرنا شیو کرنا نبیوں کی سنت ہے یا یہودیوں اور عیسائیوں کی سنت ہے؟ بتائیں آپ آزاد مجھے اس بات کا کس کی سنت کس کا طریقہ ہے کیا روئے زمین کے اوپر کوئی ایک سوا لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی ایسا آیا ہے جس نے داڑھی شیف کیا اور دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اولیاء میں سے بزرگان دین میں سے س, ڈیڑھ لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایک شخص ایسا گزرا ہے جس نے یہ کام کیا تو کس نے متعارف کیا اس کو دنیا کے اندر کون لے کر آیا یہ طریقہ کار کس نے یہ شکل لوگوں کے سامنے لے کر آئی اور پھر ہم اس کے پیچھے چل پڑے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تو ہمیں تعلق نہ ہو آپ کی یہ تو ایک میں نے ذکر کیا چونکہ بہت واضح ہے سنت صرف ایک نہیں ہے بے شمار سنتیں ہیں حضور کے اخلاق ہے حضور کی تعلیمات ہیں حضور کا کردار ہے حضور کا لایا ہوا پورا دین ہے اس اس میدان میں تو ہمیں فکر ہی نہ ہو اور اس کے لیے کبھی ہمارا تردد بھی نہ ہو وہ چیزیں جس جو جس پر جو ہمارے لیے سب سے آسان ہے میں نے اس لیے کہ آسان سی چیز کا ذکر کیا کہ جو ہے بہت آسان لیکن ہے شناختی علامت ہے اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے انسان کو دیکھ کر پتہ چلنا چاہیے کہ یہ حضور کا امتی ہے بولے بغیر اس کی ہر دنیا میں ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے ایک فوجی کے پاس اس کی وردی اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ فوجی ہے پولیس والے کی علامت اس کی وردی ہے دنیا میں سب لوگ اپنی شناخت کے اوپر فخر کرتے ہیں سکھ اپنی شناخت پر فخر کرتے ہیں ان پر کتنے مسائب آزمائشیں گزری ان کی پگڑی کوئی نہیں اتار سکا ان کی داڑھی کوئی نہیں کاٹ سکا ان کے پانچوں کرپان ان کی ان کے کڑے اپنی شناخت کے ساتھ زندہ ہے دنیا میں کتنی اقلیتیں ایسی ہیں جو آج اپنی شناخت کے ساتھ زندہ ہے اسی طرح مسلمان کی بھی شناخت اس کو دیکھتے ہی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلتی پھرتی دعوت ہو مسلمان چہرے سے محمدی نظر آتا ہو وہ دیکھنے سے تو اس شخص کو اپنے کمیاں کو تاہیاں ایسے لوگوں میں بھی ہوں گی یعنی کہ انسان داڑھی رکھتا ہے تو تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اظہار وفاداری ہے اور حضور کی سنت کے ساتھ اپنے اور اس میں اس میں کسی کو مسئلہ کیا ہے یعنی تکلیف کیا ہے بعض عبادات تو ایسی نہیں کہ چلو مشکل انسان ہے انسان کہتا ہے تہجد پر اٹھنا ایک مشکل کام ہے نفس کو بہت زیادہ شاک اور کبھی انسان اٹھ پاتا ہے کبھی نہیں اٹھ پاتا اس لیے یہ میں آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے ہوں چاہے آپ لوگ میری ان باتوں سے جتنے بھی ناراض لیکن ہماری ذمہ داری ہے اس ممبر کی ذمہ داری ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کی ذمہ داری کہ میں آپ کو وہ ساری باتیں کہوں جو آپ کو جتنی بھی تلخ لگے آج آپ کو تلخ لگیں گی کل آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کہا نہیں کیا تھا ممبر نے اپنا حق نہیں ادا کیا اور وہاں سے وہ بات نہیں کی گئی جو کی جانے کی ہمیں کہی جاتی تو ہم مان لیتے ہمیں تو کسی نے کہا ہی نہیں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں یہ ہم پر ذمہ داری ہے اگر ہم یہ باتیں آپ کو نہیں کہیں گے ہم پکڑے جائیں گے آخرت کے اندر کہ تم لوگوں نے ان کی ناراضگی کے ڈر سے نہیں کہا تو ہمیں تو یہ حکم ہے حضور ابو حضرت حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب مجھے حضور نے بیت کیا صرف دو باتیں ارشاد فرمائی تھی پہلی دفعہ میں کہا کہ ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا اور حق کہنا قرل حق کا ولاکان مرن حق کہنا خواب و کتنا ہی کڑوا کیوں نہ لگے کسی کو کتنا ہی کڑوا کسی کو کیوں نہ لگے لیکن بات ان کو ضرور کہنا اس لیے میں یہ کبھی کبھی موقع بیچ میں سنت کی بات آتی ہے تو میں اس آپ کو اس متوجہ کرتا ہوں کہ اس کی اپنی تمام چیزوں کے اندر آج بدقسمتی کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا انسان کے لیے باعث شرمندگی ہو گیا اور انگریزوں کی سنت پر عمل کرنا باعث فخر ہو گیا جو یہود و نصارہ کی سنتوں پر عمل کرتا ہے سنت طریقے کو کہتے ہیں نا طرزِ حیات کو کہتے ہیں لائف سٹائل کو کہتے ہیں تو اس پر عمل کرنا باعث فخر ہے اس لباس پر بھی لوگ فخر کریں گے سنت لباس میں شرم محسوس کریں گے سنت شکل میں شرم شرم محسوس کریں گے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز آپ جمعے کے لیے آئیں گے اتنے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر نمازیں سر ڈھانک کر پڑھی ہیں ساری عمر سارے صحابہ ہماری بے توفیقی کا عالم یہ دیکھیں کہ ہم جمعے پر بھی آتے ہیں تو ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی یعنی باقی نمازیں تو اپنے جو چوبیس گھنٹے حضور کا سر ڈھکا رہا ہے ہمیشہ سر ڈھانپا رہا ہے آپ اس پہ میں بہت ساری آپ کو آثارِ صحابہ بیان کر سکتے صحابہ کا معمول اور ہم لوگ نمازوں کے لیے بھی مسجد کے اندر بھی آئے یہ کس نے ہمارے سر ننگے کیے کس تہذیب نے ہمیں یہ بتایا کہ اس سے انسان زیادہ اچھا لگتا ہے زیادہ خوبصورت لگتا ہے زیادہ بہتر لگتا ہے یہ اس چیز کو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لباس اور پوشاک ہے یہ تہذیب کی نمائندگی ہوتی ہے اور تہذیب کسی دین کے بدلنے کا ابتدائی پیش خیمہ ہوتی ہے جو قوم اپنی تہذیب سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پچاس سال ساٹھ سال ستر سال سو سال دو سو سال بعد وہ سفر طے ہوتا ہے کہ اس کا اس کا دین بھی پھر بدل جاتا ہے دنیا میں جہاں بھی کنورجن ہوئی ہے جہاں پر بھی لوگوں نے دین چھوڑا ہے صدیوں کے بعد آپ اس کی آپ یہ سوشیالوجی کے اور اینتھروپالوجی کے ماہرین سے پوچھیں اس بات کو کہ کنورژن کی ابتدائی اسٹیج کیا ہوتی پہلا مرلہ کیا ہوتا یہ ایک دن میں تو نہیں ہوتی نا پہلے دن تو یہ تو نہیں کہ ایک بندہ آج مسلمان ہے تو کل کافر ہو جائے گا یہ تو صدیوں کا سفر ہوتا ہے نسلوں کے بعد نسلیں آتی جاتی ہیں تو وہ طریقے بھول جاتی ہیں اپنے آباء اجداد کے یہ کیا شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ ظاہری تبدیلیوں سے شروع ہوتا ہے شکل و صورت سے شروع ہوتا ہے لوگ سب سے پہلے اس کی شکل بنانا شروع کرتے ہیں جس سے وہ متاثر ہوتے ہیں جس سے تاثر دل میں ہوتا ہے انسان ویسا بننا چاہتا ہے اس کو کاپی کرتا ہے انسان اب یہ تاثر تو ہے دل کے اندر اسی لیے انسان نے اس کو کاپی کیا ہوا ہے ابھی زبان سے اقرار نہیں کرتا زبان سے یہ کہے گا میں حضور کا امتی ہوں اگرچہ اس کا ظاہری سراپا اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا اگر امتی ہے تو اس کو مسئلہ کیا ہے پریشانی کیا ہے اپنے نبی کی شکل بنانے میں ان کو کاپی کرنے میں اس کو کیا مشکل ہے پریشانی کیا ہے اس کو لیکن ایک مرلہ یہ آتا ہے پھر اگلی نسل اگلی نسل یا بعض اوقات یہ سفر بہت تیز رفتار بھی ہو جاتا ہے ایک ہی نسل پچاس سالوں کے اندر بہت بڑا فرق دیکھ لیتی ہے اس لیے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کی تنگ تنگ ذہنی یہ ہے مولویوں کا گنوار پنا یہ ہے کہ یہ سارا وقت ظاہری باتوں پر ہمیں لوگ ہم یہ نصیحتیں لوگوں کی دانشورانہ باتیں سنتے رہتے ہیں اس سے واقف ہیں کہ جی بس مولویوں کی تو شروع ہی داڑھی پر ہوتی ہے اور ختم کرتے پر ہو جاتی ہے اور بس ٹخنے ننگے کرو اور یہ کرو اور وہ کرو ان کا سارا دین ہی یہی ہے اور ہمارے اور گویا کے ان دانشور صاحب کے پاس دین کی کوئی بہت ہی اعلیٰ ترین باتیں جو آج تک مولویوں کو قرآن و سند میں نظر ہی نہیں آئی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں ہر چیز کی اپنی جگہ پر اہمیت یعنی کہ ہمارے اس ممبر سے اخلاق پر بات نہیں ہوتی کردار پر بات نہیں ہوتی میں تو آپ کو اس پارکنگ کے اوپر کتنا ڈانٹتا رہتا ہوں جو مجھے بعد میں پھر بعد میں احساس بھی ہوتا ہے لیکن میں مجبور ہوتا ہوں میں جب بھی آتا ہوں لوگ اسی طرح بے ترتیب گاڑیاں کھڑی کی ہیں لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہوئے ابھی بھی آپ چلے جائیں اس ممبر سے کتنی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دے ابھی آپ جائیں مسجد کے باہر سڑک کے اوپر آپ کو گاڑیاں نظر آئیں گی نہیں نظر آئیں میں کہتا ہوں دس قدم چل لیا کریں کھلے رکھیں تاکہ اس محلے میں رہنے والوں کو پریشانی نہ ہو کسی کو کسی وقت بھی گاڑی نکال کے جانا ہو تو اس کو مشکل نہ تو یہ تو ہم ساری باتیں کرتے ہیں جتنی باتیں سماج کی اصلاح اور سدھار کے ساتھ جن کا تعلق ہے لیکن جو دینی چیزیں آپ لوگ یہ بات اس بات کو سمجھیں کہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے انسان کا سر سے لے کر پاؤں تک ظاہر سنت کے مطابق اس کا اس کو بنانا یہ اس کے اختیار میں بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی باطنی اس کو توفیقات جو اس کو بعد میں ملتی ہیں یہ اس کے لیے ایک ذریعہ بھی ہے جب انسان اپنے اختیار کی چیز کر لیتا ہے تو پھر اللہ جُخ اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دیتے اس کے اللہ پاک اس کو عطا اس کی اس عطا فرماتے بات کہیں سے کہیں چلی گئی سید ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل پر کچھ باتیں تھیں جو رہ گئی وقت پورا ہو گیا انشاءاللہ اگلے جمعے سے کریں گے واکخر و رحمد اللہ رب الم